يصْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي أُمِّيٍّ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مسلو راتل یح ملوہ کملیل ہی مری یح مربنا المشدنا الباطل باطلا ورسکل ورسک نچتے اللہ لما تحب و آمین یا رب العالمین اس سے قبل سورہ جمعہ کے بیان میں چار نشستیں منعقد ہو چکی ہیں ان میں تمہیدی مباحث کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیات کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ان میں سے دوسری آیت جو ہے وہ اس پوری سورہ مبارکہ کے لیے امود کی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم تفصیل اور گفتگو کر چکے ہیں یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے موسٹ پروفاؤنڈ آیات جو ہیں پرانے مجید کی ان میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہیں البتہ تیسری آیت جو ہے با خرین امن ہم لما ی الحقوبین وہل عزیز الحکیم اس کا تو جو جزو اعظم ہے بڑا حصہ ہے پہلا اس پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی با خرین منہم لما یل حقوبہم لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے بہول عزیز الحکیم یہ جو دو اسماع حسنہ اس آیت کے ساتھ آئے ہیں تو کیا مناسبت ہے کیا مانوی رقط ہے اس آیت کے مضامین کے ساتھ ان دو اسماع حسنہ کی اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے البتہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے تین نکات ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ آگے کے مطالعہ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو نسبت زوجیت ہے جو سورہ سبق ہے یعنی سورہ صف اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تفاصل میں میں نہیں جا رہا ہوں صرف ایک نقطہ اور وہ نقطہ یہ کہ اجمالم کہا جائے تو وہ یوں بات ہوگی کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک بیان ہوا ہے آپ کس لیے بھیجے گئے اور سورہ جمعہ میں آپ کا اساسی منہاج بیان ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا جہاں نفس بنیادی کو ضرور ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اسی کی جب ہم نے تفصیل کی تو بات یوں سامنے آئی کہ منہج انقلاب نبوی کے جو چھ مراحل ہیں ان میں سے چار مراحل کا بیان سورہ صف میں ہو چکا ہے یعنی ریزسٹنس کے تینوں مراحل پیسو رجسٹنس ایکٹو رجسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ جہاد اور قطال حت... کی اصطلاحات کے گویا کے ذیل میں وہ تمام بیان ہو چکے ہیں دوسرے یہ کہ تنظیم کی جو اساس اور بنیاد ہے من انصاری تو وہ آیت جو ہے سورہ صف کی آخری آیت وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے اس میں معین ہوتا ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین حق کی جد و جہد کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کی حیت ترکیبی کیا ہے تو گویا کے مراحل انقلاب نبوی میں سے علا صاحب اصطلاط و چار کا بیان سورہ صف میں ہے دو جو ہیں اس انقلاب کے لیے اس جہاد و قتال کے لئے اس تنظیم کے لیے اس جماعت کے لیے مردان کار یا افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے ان کی تربیت کی جائے گی گویا کے دعوت اور تربیت نبوی ان دونوں کو میں قرار دے رہا ہوں اساسی منہاج۔ بنیاد تو یہ ہے اس دعوت کے ذریعے سے لوگ ملیں گے جب ہوں گے پھر ان کی تربیت کی جائے گی تسکیہ ہوگا پھر آگے کے براہ ہو سکتے ہیں جہاد اور قتال کے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی دو شکلیں جو ہے پوری نہ ہو رہی ہوں تو جہاد و قتال کے مراحل کی طرف پیش قدمی ناممکن ہے تو آساسی منہاج یہ سورہ جمعہ کا مضمون ہے اور پھر اس میں مقصد کے تعین کے ساتھ جہاد و قتال کی پرزور دعوت اور اس کے لئے قائم ہونے والی جماعت یا تنظیم کی حیات ترکیبی یہ سورج اخت ہے ایک تو یہ نقطہ بہت مادے ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت ان دونوں کے اعتبار سے چار اصطلاحات نہایت اہم ہیں اس لیے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں ان کی تکرار ہوئی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ ہے وہ کے اعتبار سے نہ معاذ اللہ اللہ تعالی کی ویبلری محدود ہے معاذ اللہ سبہ معاذ اللہ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تنوع جو ہے وہ کلام کا حسن ہوتا ہے اور تکرار جو ہے وہ عام طور پر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں تکرار بھی آتی ہے تو وہ ایسے انداز میں آتی ہے کہ وہ عیب نہیں نظر آتا لیکن یہ کہ عام اصول یہی ہے کہ تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہے تنوع کلام کا ہے اس سب کے باوجود اگر وہی الفاظ دہرا دہرا کر آ رہے ہیں یتلو المایات ویوکی وحب الکابل حکمہ تو اس میں گویا کہ رہنمائی ہے اپنی مائیکروسکوپ کو یہاں پر فوکس کر دو زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خان ہے دن مانی کا تلسم اس کو سمجھیے اور جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آ رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ چار اصطلاحات جو ہیں ان پر گویا کہ یہ جو چیزیں غالب نے اپنے کلام کے بارے میں کہی ہے سد فیصد اگر ایپلیکیبل ہے تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر کہ جن کی تکرار ہوئی تیسرا نقطہ جس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بہشت جو ہے دوہری حضور کی ایک بے خصوصی ہے اس کے لیے معین کیا گیا باسفل امی رسولمبن ہو یہ بےسط خصوصی ہے امیین کے لیے خود آپ بھی انہی میں سے تھے اور اس بےسط خصوصی کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس خود ادا کیے اتمام حجت خود کیا ہے لیکن دوسری بے آپ کی بےسط عمومی ہے اور یہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف جسے کہ یہاں آخرین سے تعبیر کیا گیا ہے رسول آخری نا گئی یہ دو حصے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس میں سے جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضور کی بےست پوری نوع انسانی کے لیے ہے اس کے لیے قرآن مجید کی چار آیات محکمات ہیں کہ جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسکن سورہ صبح کی آیت نمبر اٹھائیس ومار سلناک اللہ کا فت اللہ سے بشیرم و یہ تو بالکل واضح ہے سری ہے نرس قطعی ہے اس میں تو کسی شک و کی گنجائش نہیں سورہ انبیاء کی آیت ایک سو سات ومار سلناک اللہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے البتہ اس سے مراد کیا ہے تمام جہان والوں کے لیے اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی ظرف کو جمع لا کر اصل میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے عالم میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کی جمعیت عالمین جمع لفظ جو ہے وہ عالمین کی آئی ہے عالم کی جمع لیکن مراد ہے اصل میں عالم میں بسنے والے سب جمع در حقیقت اس کا رخ جو ہے وہ مظروف کی طرف ہے ظرف کی طرف نہیں یہی کیفیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک میں تبارک الزیر نزد الفرقان نذیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں گویا کہ حضور جو ہیں نذیر بن کر آئے ہیں مبشر بن کر آئے ہیں تو پوری نو انسانی کے لیے چوتھی آیت سورہ آراف کی ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم کم اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو یہ جو چار آیات ہیں آیات محکمات اس نے معین کر دیا کہ حضور اور یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ میں تکمیل رسالت کا جب مضمون ہو رہا تھا سورہ صف کی مرکزی آیت کے ضمن میں ہوزی ارسلہ رسول البل خدا ودین الحق الدین گن لی اور میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر میرے نزدیک پرانے مجید کی اہم ترین آیت یہ ہے میں اب دوبارہ اس کو دوہراؤں گا نہیں ہو تو جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہ اسی کا کیسے دوبارہ سن سکتے ہیں لیکن یہاں سے بھی یہ کرنا ہے کہ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے پہلے بھی اور آخری بھی اس اعتبار سے کہ پوری نوع انسانی کی طرف بےسر صرف آپ کی ہوئی یہ میرے جو مضمون کل چھپا تھا نوائے وقت میں اور اس کی ثانی جو ہے کل آ رہی ہے آنے والی کل اس میں یہ مقبول میں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست جو ہے وہ پوری نو انسانی کے لیے ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ اس کا جو ٹکڑا بیان ہو رہا ہے هو العزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا یہ دو اسبا پہلے بھی آئے پہلی آیت بھی ختم ہوئی ہے انہیں پر جو سب اللہ وافل سماوات و مافل اردل ملک القدوس العزیز حقیم دوبارہ پھر یہاں پر العزیز الحکیم آ رہا ہے تو آخر کوئی ربط ہے اس آیت کے مضامین سے اس کو خاص طور پر تلاش کیجئے سب سے پہلی بات العزیز اللہ زبردست ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے اس میں در حقیقت یہود کے اس زوم کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ استحکار کی نظر سے دیکھتے تھے امی کو نفرت کے ساتھ اجڑ گوار ان پڑھ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے جاہل لوگ ہیں ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے تو یہود کے ہاں کم سے کم یہ ہے کہ عقیدے کی حد تک جو ہے توحید برقرار تھی ان مختلف پہلوؤں سے یہ جنٹائلز اور یہ گوئمس یہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی برتری کے لیے اور ان کی نفرت اور ان کے استحقار کے لیے یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو جنہیں تم نے حقیر سمجھا ہے ہماری قدرت تامہ قدرت کاملہ کا یہ مذہب ہے کہ ہم نے انہی میں سے اپنا آخری اور کامل رسول انہی میں سے اٹھایا ہے یہ ہماری قدرت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا یقرج الحل الم یقرج المن الحی اللہ کی یہ شان ہے اس, اس کا یہ اختیار ہے جیسے سورہ حدیب میں ہم پڑھیں گے دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے وہ زمین مردہ ہوتی ہے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو گویا کے وہ لوگ جن کو تم روحانی اعتبار سے علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے مردہ تصور کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی عظیم الشان امت برپا کی ہے ان میں ایسا عظیم الشان رسول بھیج دیا ہے تو ہو الزیباسا فلم امی یہ رسول امن اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے یہ در حقیقت یہ اس کا اختیار مطلق ہے جہاں سے چاہے جس کو چاہے منتخب کر لے وہ جو ایسے ایک اور من جگہ فرمایا گیا اللہ عالم و حساد و, و رسالتا ہوں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں کس کو, کو اس کے لیے چنے اور کہاں رسالت کے لئے مقام اور قوم کون سی ہے جس کو منتخب کرے تو یہ تو ہے العزیز لیکن اس, اس میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا بائبل میں کس جگہ ہے یہ تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اس کا مسداق یہی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امیین جن میں سے حضور بھی تھے اور جن میں اللہ تعالی نے جن میں سے پھر یہ عظیم امت عز مسلما کی ہے اسی سے اٹھائی ہے وہی پتھر جسے بیکار سمجھ کر معماروں نے پھینک دیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا یہ الفاظ کورات میں موجود ہے اور اس قدر حقیقت مشتاق وہی ہے کہ جن کو حقیر سمجھا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے آخری نبوت آخری رسالت جو یوں سمجھیے کہ گلے سرسبد ہوں گے باغ نبوت اور گلشن رسالت کے وہ ان کو اس قوم میں اٹھ کڑے ہوں گے ان میں سے اٹھا دے گا تو جو پتھر رد کر دیا گیا تھا جو پھینک دیا گیا تھا جس کو بیکار سمجھ لیا گیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا اسی پر ایک عظیم تعمیر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ تو العزیز کا در حقیقت رشتہ ہے اس دن آیات مبارکہ کے ساتھ الحکیم کیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ایک عالمی نبوت اللہ تعالیٰ نے عالمی رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور فرمایا ہے تو اس کے لیے واقعتاً حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ایک بے ایک خصوصی ہوتی حضور کی ایک امت اور اس امت کو حضور تیار کر دیتے اس کی تربیت اس کا تذکیہ اس کی تعلیم یہ سب حضور ب نفس نفیس خود اپنے دستے مبارک سے اس امت کو سوار دیتے بنا دیتے اس پر اتمام حجت کا حق ادا کر دیتے اس کی تربیت کا اور تسکیے کا حق ادا کر دیتے پھر اس امت کو اب اعلیٰ بنایا جاتا اس کو واسطہ بنایا جاتا کہ اب وہ جو دائمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کے فرائض کی تکمیل اس کے ذمہ ہے اس کے سوا کوئی شکل نہیں تھی ایک رسول کہ جو پوری نو انسانی کے لیے ہو پھر یہ کہ وہ تا قیام قیامت وہی ہو اسی کا دور رسالت چل رہا ہے اسی لیے دیکھیے اس میں بھی ایک حکمت ہے قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر حکمت نہیں ہے کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مطلب کیا جس پر وہی آ رہی ہے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو ریسیپئنٹ ہے وہی کا وہ تو جیسا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب حضور کے انتقال کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گزر رہے تھے ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کھلایا بھی تھا گود میں اور پھر یہ کہ نہایت محبت کرنے والی حضور کے ساتھ آپ کی گویا کے خادمہ کی حیثیت رکھنے والی وہ بیٹھی رو رہی تھی تو ان دونوں نے پوچھا شیخین نے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ علما کی کیا بات ہے کس کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو نے کہا میں اس پر ہو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تھی اور انسانی کے لیے ہدایت کا یہ تسلسل جو جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا سلسلہ برقطح ہو گئے تو وہ وہی کا سلسلہ تو برقطع ہو گیا ہے رسادت ختم نہیں ہوئی کس معنی میں کہ رسادت محمدی تو جاری ہے تاقع قیام آمت آمد حضور کے انتقال پر نبوت اٹ کیم ٹو این اینڈ اس لیے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا محبت وہی حضور تھے شخص ذاتی اعتبار سے لیکن رسالت محمدی تو طاق قیام قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ ختم کا لفظ جو ہے نبوت کی بجائے رسالت کے ساتھ اس کو چشمہ کیا گیا خاتم النبیین ماں کانا محمد العباحد مرجال ولا کے رسول اللہ ہے بحات <نبیين> اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پوری نو انسانی کی طرف مبوس ہے اور تا قیام قیامت ہی کا دور رسالت جاری ہے البتہ نبوت اب ختم ہوئی اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہے وہی سے وہی کا سلسلہ ختم ہوا وہ کھڑکی بند ہو گئی بہرحال اب اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ہو لذی باد رسولم من ہوں پہلی بے آپ کی جو ہے امی ہی میں سے اور خود آپ بھی ان میں سے تھے اور انہی کے لیے بے ہے البتہ اب اس امت کے ذمے لگا دیا گیا اب یہ ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں یہ جو ہمارا حصہ چل رہا حصہ چہارم یہ جو منتخب نصاب کا اس کا پہلا دس جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع تھا اس میں جو فرمایا گیا یہ حقیقت مقصود کیا ہے لے یقول رسول و شہیدن علیہ و تکول شہد عالند یہ ہے درحقیقت حکمت خدا کا ایک تقاضا جس کے تحت عالمی رسالت اور ابدی رسالت کے لیے یہی طریقہ موضوع تھا جو حکمت خداوندی نے اختیار کیا کہ ایک امت کو حضور نے تیار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اس امت کے ذمے ہے کہ اب تم پہنچاؤ پوری نو انسانی تک جیسے کہ خطبہ حجرت الوداع کی اختتام پر آپ نے جب سوالات کیے تھے اللہ حل بلگ تو لوگوں دیکھو میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں اور پورے مجمے نے بیک زبان یہ گواہی دی تھی اننا نش دو ان کا بلغتا و دہتا و نساکتا ہاں ادورہ گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق کے ادا کر دیا ایک اور روایت میں چار الفاظ ہیں اننا نش دو ان کا بلغت لغت رسالتا وہ دیت ال امانتا و نسحت المتا ہاں ادورم گواہ ہیں آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور تاریکی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہ مشحد تین مرتبہ دہرایا اے اللہ تو بھی گواہ رہے میرا فرض منصف ہی ادا ہو گیا مجھے انہی تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا یہ گواہیں اور اس کے بعد فرمایا فل شاہد اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے اور جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آ جو اس وقت دنیا میں آباد تھے اور بہرحال ان تک حضور کا پیغام ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی دعوت و تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حقیقت کے اعتبار سے تو عرب سے باہر گیا ہی نہیں تھا اس لیے کہ صرف خطوط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہو جاتا کیسر کے نام خط کسرا کے نام خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ ہے جزیرہ نمایاں عرب میں تب کہیں جا کر وہ اتمام جو ہے حجت قائم کرنے کا جو حق ہے وہ پورا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے محض خطوط سے تو وہ اتمام حجت نہیں ہو جاتا یہ تو اب امت کو کرنا ہے بکیا پوری نو انسانی کے لیے بھی اور پریے کے عبد الباد تک جو بھی نسلیں آنے والی ہیں نسل آدم کی ان سب کے لیے ذمہ داری اب تمہاری ہے یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں اس منتخب نصاب کے دوران جو اس میں کراس ریفرنسز آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات کو اور تازہ کرتے رہنا چاہیے اور یہی بات جو ہے مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جیسا کہ اصول میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں اور بالعمور ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے چنانچہ اس کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے دوسرے پارے کے شروع میں وہ کزال ک جالنا کم امتم وسطن شہدا الناس و یقون رسول علیہ <شَهِدًا> مسلمانوں سمجھ لو اپنی اہمیت کو سمجھو اپنے فرض منصبی کو سمجھو اپنے مقام اور مرتبے کا شعور حاصل کرو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دے تم پر تو جیسے انہوں نے اجماع میں حجت کیا ہے تم پر اب تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی پر تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت بالغہ اللہ تعالی کی کہ جس کے تحت حضور نے جو خود سورہ انام میں فرمایا گیا وہ اوہ ال قرآن زیرکم بے و ممبل لوگوں میری جانب یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے. اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے جس کو بھی قرآن پہنچ گیا گویا کہ انزار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا بلغو عنی ولو آیت پہنچاؤ میری جانب سے چاہے جا ایک ہی آیت پہنچاؤ تو تبلیغ کا جو اصل موضوع ہے وہ در حقیقت قرآن مجید اس کا پہنچانا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کیا اب آگے چلیے چوتھی آیت اور جیسا کہ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آیات کا کہ اس کے بھی چار چار آیتوں کے دو حصے ہیں اور وہ بالکل سورہ صف کے ابتدائی دو حصے وہ بھی چار چار آیات پر مشتمل ہیں بالکل اسی کی طرح یہ چار چار آیات پر اس کے بھی دو حصے مشتمل ہیں تیسرا حصہ اس کا تین آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ تین ہی آیات جو ہیں اس پر مشتمل ہے اب جو آخری آیت ہے پہلے حصے کی فضل اللہ ہوتی ہے میشا حضل فضل عظیم <تصفح> یہ اللہ کا فضل ہے یہاں زال کا لفظ آیا یہ اشارہ بعید ہے لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اور یہی اصل میں اشکال ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں علی زالقل کتاب الا رہے بفی حالانکہ کہنا چاہیے حاضل کتاب الا رہے بفی ہمارے عام تصور کے مطابق وہ قرآن تو سامنے ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہال کتاب بلا رہے بفی نہیں را نکل کتاب بلا رہے بفی تو اشارہ بعید جو ہے کسی وقت